وقیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محد وک اللہ محد وک اللہ بدعطن غلال ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار دود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ گزشتہ روز میں نے توحید اور شرک کے موضوع پہ لکھی جانے والی مشہور و معروف کتاب القواعد الربا کے اوپر درس دیا تھا اور اس کتاب کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا اسی سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھنا چاہوں گا کتاب کے شروع میں کتاب کے مؤلف رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ کو اپنا ولی بنا لے اور رب العالمین آپ کو خیر و برکت والا بنا دے آپ جہاں بھی رہیں لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو لوگ آپ سے دین سیکھیں لوگ آپ سے اچھا خلاق پائیں یہ دو دعائیں انہوں نے دی ہیں اور ان کی وضاحت کل ہو چکی ہے دعاوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے مؤلف کتاب کے رائٹر تیسری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان میں سے بنا دے جن پہ جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے جنہیں جب کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے جو جب کسی آزمائش سے دو ہوں تو صبر کرتے ہیں اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے جو جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں اور کتاب کے مولف کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ سعادت مند ہوگا وہ خوشبخت ہوگا تو میرے بھائیو یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے کہ مولف اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو جو میری کتاب پڑھ رہے ہیں میری کتاب سن رہے ہیں ان میں سے بنا دے جن پہ جب بھی کوئی نعمت ہو تو اللہ کا شکر ادا کر دیں میرے بھائیو یہ زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے یہ دو ہاتھ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں یہ دو پاؤں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں یہ دونوں آنکھیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں تندرستی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور جو اولاد اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے وہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے آپ کا کاروبار آپ کا رزق آپ کی ملازمت اللہ کی طرف سے نعمت ہے یہ عقل جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے مینٹل نہیں بنایا صاب عقل بنایا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتی ہیں وہ ان تو اردو نعمت اللہ تو سوا <تَحصُوحَا> کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اب ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا ہے اللہ کا دل کے ذریعے بھی زبان کے ذریعے بھی پورے جسم کے ذریعے بھی دل کے ذریعے اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے اس بات پہ یقین رکھنا کہ یہ نیم دینے والا ایک اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے اور زبان کے ذریعے لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا کہ یہ دکان ہے اور خوب چل رہی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ مجھے کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے یہ اچھی ملازمت جو مجھے ملی ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے تو نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا اور اپنے اعزا کو اس اللہ کی اتاد میں استعمال کرنا جو نعمتیں دے رہا ہے جو نعمت ملی ہے اسے بھی اللہ کی اتاد کے مطابق استعمال کرنا میرے بھائیو اگر کوئی نعمت جو اللہ کی دی ہوئی ہو کسی اور کی طرف منسوخ کر دی جائے تو یہ اللہ کی نا شکری ہے بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حدیبیہ کے مقام پہ تھے اور یہ مکہ کے قریب ہے مکہ داخل ہونا چاہ رہے تھے لیکن مکہ والے داخل ہونے کی جانچ نہیں دے رہے تھے انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ رات کو بارش ہوئی صبح نبی علیہ السلاط اسلام نے فضر کی نماز پڑھائی نماز کے فوراً بعد آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے فرمایا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام کن سے کہہ رہے ہیں صحابہ کلام سے صحابہ کلام کہنے لگے اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں یعنی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ربلے ہمارے ربلے کیا کہا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں صاحب کلام اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ کے بہت بڑے بزرگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ کچھ بندے مومن ہو گئے کچھ بندے کافر ہو گئے میرے کچھ بندے کیا ہو گئے مومن ہو گئے کچھ بندے کیا ہو گئے کافر ہو گئے فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مترنابی بفضل اللہ و یہ بارش نازل ہوئی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے میرے اوپر ایمان لانے والے اور ستاروں کے منکر اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش نازل ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے تو فرمایا وہ ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے میرا منکر ہے اس سے کیا پتا چلا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے افسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ اسے بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اللہ نے دیا ہے کہتا ہے فلاں قبر والے نے دیا ہے فلاں بزرگ نے دیا ہے بلکہ نام رکھتا ہے پیران دیتا میرے بھائی یہ اللہ کی نہ نہیں ہے یہ اللہ کی نہ ہے تو اللہ کے اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملے کس کی طرف منسوخ کی جائے اللہ کی طرف لیکن اگر کوئی اس نعمت میں سبب بنا ہے تو آپ اس نعمت کو سبب کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں بطور سبب اصل نہیں میاں بیوی ہیں اولاد سے مایوس ہو چکے ہیں کسی حکیم نے علاج کیا کسی ڈاکٹر نے علاج کیا اب وہ کہتا ہے کہ فی ڈاکٹر کی وجہ سے اولاد ملی ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ واقعی ڈاکٹر نے علاج کیا ڈاکٹر سبب بنا ہے حکیم سبب بنا ہے قبر والے کو اللہ نے اولاد ملنے میں سبب نہیں بنایا اس کی طرف منسوخ کیوں کرتی ہیں قبر والے کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ جو بھی قبروں میں جا چکا ہے وہ سنتا نہیں ہے وما انتبل قبور اللہ یہ کہے ان نقلاط اس میں جو فوت ہو چکے ہیں جن پہ موت تالی ہو چکی ہے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور لوگ یہ کہے کہ یہ بیٹے لیتا ہے لوگ کہیں یہ مشکل کشاہ ہے لوگ یہ کہیں حاجت روا ہے لوگ یہ کہیں غوثی آزم ہے کتنی عجیب بات ہے اور کتنی عجیب لوگ ہیں کس قدر ہم اللہ کے نہ شکر ہیں کہ جب اللہ کو پکارنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا وسیلے کی ضرورت ہے سی کی ضرورت ہے وسیلہ کون جی قبر والا کون سا قبر والا جس کے بارے میں اللہ کہے کہ وہ فوٹ ہو چکا ہے نہیں سنتا لوگ کہتے نہیں پہلے قبر والے سے رابطہ کرنا ہے اور قبر والا کہاں پہ ہے بغداد میں پکارنے والا کہاں ہے لاہور میں لاہور میں بیٹھ کے لاہور میں کھڑے ہو کے مصیبت کے وقت مشکلات کے وقت بغداد والے بزرگ کو پکار رہا ہے لاہور سے بغداد آواز پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو کہتا نہیں یہاں پہ سیڑھی کی ضرورت ہے وہ بزرگ جو فوت ہو چکے قبروں میں جا چکے مٹی کے نیچے جا چکے ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بغداد سے قبر میں ہونے کے باوجود مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود فوت ہونے کے باوجود میری آواز سن رہے ہیں جبکہ میں لاہور میں ہوں اور جو اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک سنتا ہوں ہر آواز سنتا ہوں اس کو پکارنے کی باری آتی ہے کہتے نہیں اللہ ہماری نہیں سنتا میرے بھائیو یہ اللہ کی نہ ہے موللف القواعد الربا نامی کتاب کے مولف کیا کہہ رہے ہیں کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے بنائے جن پہ جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملے کس کی طرف منسوخ کریں اللہ کی طرف اور وہ اما بے نعمتی کا اور یہ وعدے کیا کریں لوگوں کے سامنے کہا کریں کہ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور پھر اس نعمت کو اللہ کی اطاق میں استعمال کریں اللہ نے بیٹا دیا ہے اس کو اب کیا بنانا ہے گلوکار کنجر اداکار بے نمازی نہیں یہ اللہ نے دیا ہے اللہ کے احکام کے مطابق اس بیٹے کو بنائیں اس کی تربیت کریں اس کو نمازی بنائیں اس کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا بنائیں اس کو اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والا بنائیں اس کو اللہ کے لیے روزے رکھنے والا کہ اللہ کی نعمت ہے اس کو اللہ کے مطابق استعمال کریں یہ مال دیا ہوا کس کا ہے اللہ کا اب اس کو کہاں پہ لگائیں جہاں اللہ چاہتا ہے مسجدوں پہ لگائیں مدرسوں پہ لگائیں یتیموں پہ لگائیں بیواؤں پہ لگائیں رشتہ داروں کو دیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں تو یا جو بھی اللہ کی نعمت ہے اسے اللہ کہ احکام کے مطابق استعمال کریں یہ اللہ کا شکر ہے اور اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کہیں اور استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ل ان شکر تم کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا وہ لفر تم ان آزابی ل شدید اگر نہ شکریہ کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب شدید ہے بہت سخت ہے تو ہم میں سے کون سا ایسا ہے جس کے اوپر اللہ کی نعمت نہیں ہے ادھر ہاتھ کھڑا کریں کون سا ایسا ہے جس پہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے جی بے شمار نعمتیں ہر ایک کے اوپر ہیں تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر وقت اعتراض شکوے تو میرے بھائیو یہ مولف القواظ اربا نامی کتاب کے مولب کہہ رہے ہیں میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو شکر کرنے والا بنا دے اور اللہ آپ کو مصیبتوں پہ ازمائشوں پہ صبر کرنے والا بنا دے اللہ ازماتا ہے مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں دوسرے اس بارے میں سورہ میں اللہ فرماتے ہیں کمبئی انگن الخوف و وہ لقسم من الموال و الفصیمت ثمرات و بشیر صابرین اللہ کہ ہم تم کو ضرور ازمائیں گے لازمی طور پہ تمہیں ازمائیں گے ازمائشیں آئیں گی یا اللہ کیسی ازمائشیں اللہ کہتے ہیں بشی من الخوف کبھی ہم تمہیں خوف میں مبتلا کریں گے پروسی کا ڈر کافروں کا ڈر کسی ظالم کا ڈر کسی بدمار سے ڈر رہے ہیں کسی نہ کسی خوف میں اللہ مبتلا کر سکتے ہیں وجو ہی اور ہم تمہاری ازمائش کبھی ایسے کریں گے کہ تمہیں بھوک میں مبتلا کر دیں گے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ساتھ والے پڑوسی ان کے بچے یشیاں کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے ازمائش ہے آپ کی ازمائش ہے اس موقع پہ آپ کیا کرتے ہیں کیا اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہیں یا کہتے ہیں ہر حال میں الحمدللہ یا اللہ تیری ہم دوست بیان کرتا ہوں کوئی بات نہیں کھانا نہیں ہے بیٹا تو ہے میرے کتنے رشتے دار ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے کھانا نہیں ہے کوئی بات ہی پانی تو موجود ہے یا اللہ کھانا نہیں ہے گھر تو, تو نے دیا ہوا ہے اللہ سے مزید نعمتیں لینے کا یہ طریقہ ہے شکوے کریں گے اعتراض کریں گے کچھ نہیں ملنے والا الٹا دہرا اسلام سے خارج ہو کے کافر ہو جائیں گے اللہ جو کرتے ہیں اس میں کوئی نہ حکمت ہوتی ہے تو اللہ نے بتایا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کیسے فرمایا کبھی خوف کے ذریعے کبھی بھوک میں ممتلا کر کے اور کبھی وہ لقسیم من الموال جو ہم نے تمہیں مال دیا ہوگا اس میں کمی کر کے مال دیا ہوا کس کا اس میں سے اللہ کو کمی کر دیں واپس لے لیں تو اللہ کا دیا ہوا ہے لکسیم منل اموالی ونکوش جانوں میں کمی کر کے کوئی ایک بیٹا واپس لے لیں گے بیٹی واپس لے لیں گے کبھی بیگم واپس لے لیں گے کبھی والد کا سایہ اٹھا لیں گے کبھی ماں کی شپت سے محروم کر دیں گے آزمائش ہو رہی ہے وہ فرمایا کبھی پھلوں میں کمی کر دیں گے آپ کی فصل ہے محنت بہت کی ہے پانی بھی دیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن فصل ویسے نہیں ہوئی جیسے امید تھی پڑوسوں کی فصل بہت ہوتی ہے جن کو میں حریب سنتا ہوں حالانکہ مسلمان کو اپنا حریب نہیں سمجھنا چاہیے لیکن جن کو میں حریب سنتا ہوں ان کی فصل بہت ہوئی ہے میری نہیں ہوئی اللہ آزما رہے ہیں فرمایا بشیر صابرین خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں گے جو کیا کریں گے میرے بھائی ہو صبر کریں گے اللہ دینا صابت و مصیبہ اب سوال یہ صبر کرنے والے کون ہیں ہر کوئی کہتا ہے میں نے بڑا صبر کیا ہے اللہ نے میرے دو بیٹے واپس لیے میں نے صبر کیا ہے اللہ نے میری بیٹی واپس لے لی میں نے صبر کیا ہے اللہ نے بیگوم واپس لے لی میں نے صبر کیا ہے صبر کسے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اذا مصیبہ آلو اناہی ویلاون صبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب مصیبت آتی ہے اسی وقت کہتے ہیں ان لاہی و این علی مصیبت کوئی بھی ہو کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے یہ ہے صبر کرنے والے یہ نہیں کہ ایک مہینہ شکوے کرتے رہے وویلا کرتے رہے بین کرتے رہے ماتم کرتے رہے نوح کرتے رہے رخسالوں کو پیٹتے رہے اور اب دو مہینے کے بعد کہتے ہیں جی صبر ہی ہے یہ کوئی صبر نہیں ہے نبی علیہ السلاۃ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی نے کہا اتق اللہ وسبری اللہ سے ڈرجا اور صبر کر اس عورت نے دیکھے بغیر کہ بات کرنے والا کون ہے آپ کو جواب دیا کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آتی تو میں پتا چلتا نبی علی اسلام خاموشی سے گھر میں چلے گئے اس عورت کو بعد میں پتا چلا یہ تو نبی علیہ السلاط وسلام تھے اب آپ کے گھر پہنچی صبر کا یقین دلانے لگی تو آپ نے فرمایا تھا انما عند صدمت سبر عند انڈا الاولى صبر وہ ہے جو اس وقت کیا جائے جب چوٹ لگے جب صدمہ پہنچے بعد میں تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے کوئی مہینے کے بعد کوئی دو مہینے کے بعد کوئی سال کے بعد کوئی پانچ سال کے بعد جب جوان بیٹا اللہ واپس لے تب آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اس کو صبر کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن منہ سے رونا اونچی آواز سے رونا ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے پتا چلتا ہو کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ رادی نہیں ہیں یہ جرم ہے نبی علی اسلام نبی ہیں اللہ نے بیٹے دیے واپس لے لیے اور پھر اللہ نے آخری بیٹا بھی واپس لے لیا آپ کے دشمن پہلے ہی تانے دے رہے تھے کہ تُو نسل کٹا ہے تیری نسل آگے نہیں بڑھے گی ان حالات میں اللہ نے آخری بیٹا بھی واپس لے لیا اگر آپ مشکل کشاہ ہوتے حادت روا ہوتے غو سے ہوتے کبھی بھی بیٹے کو فوت نہ ہونے دیتے موت کے فرشتے کو واپس نہیں دیتے آپ کے پاکستان میں تو ایک پیر صاحب ہیں نا وہ سنیا کے فرشتوں کو بھی ڈانٹ لیتے ہیں وہ نہیں जानते نہیں لینا چاہتا مسجد نبی مقدس مسجد ہے اس خبیص پیر کا میں نام نہیں لینا چاہتا جس کا کرپ ابھی چند دن پہلے سنا ہے کہتا ہے کہ ہم دعائیں تو ویسے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں ورنہ ہم تو فریجوں کو ڈانٹ دیتے ہیں چل جائے واپس جس قوم کا یہ حال ہو وہ پھر کہیں کل کہ کی راہمت نازل نہیں ہوتی وہ کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تقریب تھی میرے مریدوں نے بتایا کہ بارش ہو رہی ہے میں نے نکاحل کو بلایا میں نے کہا یہ بارش یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے ورلہ تمہارے کان کھنجواؤں گا جبریل کو کہہ کے اور سامنے جو بیٹھے ہوئے وہ واہ واہ کر رہے ہیں جبکہ نبی علیہ اصلاح وسلام نبی ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں ہے روح قبل ہو رہی ہے آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں ایک صحابی نے کہہ دی اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے یعنی کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے اس کے بعد آپ جناب ابراہیم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابراہیم تیری جدائی پہ بہت غمگین ہوں تیری جدائی پہ بہت غمگین ہوں لیکن اللہ کی قسم اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالوں گا جس سے آسمان والا ناراض ہو جائے اسے کہتے ہیں صبر میرے بھائیوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں مصیبتوں میں مبتلا کروں گا ازمائشوں سے تمہیں دوچار کروں گا خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں کوئی بھی مصیبت آئے میرے بھائی چھوٹی سے چھوٹی ہو آپ مشے نبوی میں آئے آپ نے جوتا رکھا واپس آنے لگے جوتا غائب ہے دس ہزار کا بیس ہزار کا تیس ہزار کا جوتا غائب ہو چکا ہے اب کیا کریں گے جوتا اٹھانے والے کو کتنی گالیاں دینی ہے جی ان لاجیون کوئی بھی مصیبت آئے چھوٹی ہو بڑی ہو کیا کہیں انجون <راجعون> اور اس کے بعد جوتا چونکہ گم ہو چکا ہے انا للہ کہہ دی ہے آپ کس کا جوتا اٹھانا ہے جی کسی کا جوتا نہیں اٹھانا بازار سے خریدیں کسی کا جوتا نہیں اٹھانا تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو کیا کہنا ہے ان علی و ان علی اللہ فرماتے ہیں الاسلواتم ربی مراما یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہیں کون کون یہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں صبر کرنے والے جو مصیبت آنے پہ ان علی اللہ کہتے ہیں بین نہیں کرتے ماتن نہیں کرتے نخسار نہیں پیٹتے کپڑے نہیں پھاڑتے بال نہیں نوچتے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں فرمائے ان پہ رب کی طرف سے رحمت نازر ہوتی ہیں وہ الاحت یہ ہے ہدایت کے اوپر محرم کے مہینے میں ماتم کرنے والے ہدایت کے اوپر نہیں ہیں رخسار پیٹنے والے ہدایت کے اوپر نہیں ہیں بلکہ مصیبت آنے پہ صبر کرنے والے جو ہیں یہ ہے ہدایت کے اوپر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ می اللہ آپ کی ماں نبی علیہ السلام کی بیگم کہتی ہیں کہ میرے خام فوت ہو گئے نبی علیہ السلاۃ وسلام افسوس کرنے کے لیے آئے تو آپ نے مجھے دعا سکھائی کیا دعا کہ یہ پڑھو ان پڑھو اس کے بعد کہو اللہ مجرنی فی مصیبتی اللہ میری اس مصیبت پہ مجھے ادر دینا مصیبت آئی ہے مجھے اس پہ کیا دینا یعنی کہ میں صبر کروں گی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا اللہ مجھے اس پہ اسپر دینا وہ اخلیف لی خیر منہا یہ جو تور خام نے مجھ سے واپس لے لیا ہے یہ نعمت جو نے مجھ سے واپس لے لی ہے اس سے بہتر نعمت مجھے دینا یہ دعا کون سکھا رہے ہیں نبی علیہ السلام کس کو بولیے میرے بھائی کس کو امر سلمہ کو امر سلمہ کہتی ہیں میں نے آپ کے منہ سے دعا سنی دل میں میرے یہ تھا کہ میرے خواہوں سے بہتر مجھے کون ملے گا کیسے ملے گا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے لیکن آپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے میں نے دعا پڑھ دی تو اللہ نے ابو سلمہ کے بدلے میں کون دیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں یہ ہے صبر کا نتیجہ صبر کیا جائے وہ دعائیں پڑھی جائیں جو شریعت نے سکھائی ہیں مصیبت آئے جو دعائیں شریف نے سکھائی وہ پڑھی جائیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے وہ بشیر صابرین تو میرے بھائی القواعد البا کے مولف کیا کہہ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ آپ کو ان میں سے بنائے جو نیمتے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مصیبتیں آنے پہ کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اور نبی علیہ اصلاۃ اسلام فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے مسلم شیخ میں آئی ہے آجا بل المؤمن ان رہو کلو خیر آپ فرماتے ہیں مجھے مومنوں کے معاملے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے مومنوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے تو ان نام رہو خیر کیونکہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے جو بھی ہو جائے مسلمان فائدے میں ہے جو بھی ہو جائے مسلمان کیا ہے یا مصیبت آئے گی یا نعمت ملے گی ایسے ہی ہمیں بھائی کیا ہوگا یا مصیبت آئے گی یا کیا ہوگا فرمایا مسلمان پر کو نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ثواب لے جاتا ہے مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اور ثواب لے جاتا ہے تو مومن کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے میرے بھائیوں دیکھیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ بھی اعزاز اللہ نے صرف مومنوں کو دیا ہے مسلمانوں کو دیا کسی اور کو نہیں دیا کہ نعمت آ رہی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ نعمت آ رہی آپ اور نفر پڑھ رہے ہیں نعمت آ رہی آپ اللہ کے راہ میں اور خرچ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو مزید دے رہا ہے مزید ثواب مل رہا ہے مصیبت آتی ہے صبر کرتے ہیں ثواب لے رہے ہیں درجات بلند ہو رہے دونوں صورتوں میں تو میرے بھائیو اس لیے نعمت آنے پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں اور مصیبت آئے تو ہمیشہ صبر کریں اور تیسرے نمبر پہ ملف یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ان میں سے بنائے جو جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ سے مافیا مانگتے ہیں استفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں چوتھے اس بارے میں کہ عدت للمتقین کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پھر اللہ تعارف کراتے ہیں متقین کون ہیں اللہ تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں ولدین او غلوم زکر اللہ فسکن بہم فرمایا متقیل وہ ہے ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب کوئی بے حیائی والا کام کر بیٹھیں جب اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں تو کیا کرتے ہیں فوراً اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں توبہ اس اخبار کرتے ہیں ولم یو سرو والا معاف آلو کے اوپر اصرار نہیں کرتے گناہ کے اوپر گناہ نہیں کرتے یہ غلطی ہو گئی ہے شرمندہ ہیں پشمان ہیں نادم ہیں کاپ رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ مواف کر دے دہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا یہ ہے مومنوں کی صفت یہ ہے متقین کی صفت گناہ کے اوپر گناہ کرنا یہ مومنین کی شفت نہیں ہے گناہ ہوتا ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی لیکن گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا روزانہ کی بنیاد پہ گناہ کرنا یہ میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے روزانہ داری منوانا ہر وقت سلوار تکنے سے نیچے رکھنا سود کے کاروبار میں لگے رہنا ایٹیں سننے کے باوجود حدیثیں سننے کے باوجود سودی ملازمت نہ چھوڑنا جوئیں کا کاروبار کرتے رہنا اس سے باز نہ آنا بانڈ کی شکل میں قرآل اندازیوں کی شکل میں بیما کی شکل میں انشورنس کی شکل میں جو میں لگے رہنا یہ مومروں کی شفت نہیں ہے روزانہ جھوٹ بولتے رہنا دوسروں کی غیبت کرتے رہنا چغلیاں کرتے رہنا ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر ان کو لڑانا آپس میں یہ مومروں کی شفت نہیں ہے میرے بھائیوں نماز ایک دن لیٹ ہو گئی بار بار لیٹ کرنا یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے مومنوں سے نماز لیٹ ہو جائے تو اللہ سے معافیا مانگتے ہیں دوبارہ نماز لیٹ نہیں ہونے دیتے پھر کبھی ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں سچے دل کے ساتھ کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا بطور بچر ہو سکتا ہے پھر کبھی ہو جائے لیکن اپنی طرف سے پکے ازم کے ساتھ اللہ سے معافیا مانگتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آلہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا تو اس کتاب کے مؤلف آپ کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ان میں سے بنائے جو نعمتیں ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مصیبت آنے پہ صبر کرتے ہیں گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ تین چیزیں جو ہیں جو یہ تین کام کرے وہ سعادت مند ہے کامیاب ہے خوشبخت ہے تو میرے بھائیوں اس لیے ان تین چیزوں کا اہتمام کیا جائے اٹھتے بیٹھتے توبہ سفار کیا کریں نبی علیہ السلاۃ وسلام ایک ایک مجلس میں کتنی دفعہ توبہ سفار کر لیتے تھے سو سو دفعہ ستر ستر بار کیا کہتے تھے یا اللہ میں تو اس سے اپنے گلاحوں کی معافی مانگتا ہوں لا الا تو بول رہی ایک مجلس میں آپ ستر بار کہہ دیتے ہیں سفر اللہ اور ہم ایک دن میں بھی شاید دو بار یا تین بار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے جبکہ ہم صحیح مانوں میں مجرم ہیں صحیح معنوں میں گنہ ہیں صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتے ہیں شام سے لے کے صبح تک گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اس کے باوجود توبہ نہ کریں اس سے غفار نہ کریں تو میرے بھائیو یہ بدبختی کی علامت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے رجوع کریں ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کریں معلوم نہیں موت کا فرشتہ کب پہنچ جائے اب میرے بھائیوں میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں پہلے